اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی بی صورت البکرہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرت ہم یقینون صدق اللہ العظیم رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلوکتا من لسانی یفقہ ہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و یا رب العالمین سد البقرہ سے ایک جملہ میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا ہے جہاں پر متقین کی صفات آپ نے ذکر کی ہیں ایک صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقینی سلاتہ اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ مما رزق نہ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں اگلی صفت ان کی یہ بیان کی ہے کہ بیما ضلع یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما ضلع اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا آخراتی ہم یوکینون اور آخرت فرم کا پکا یقین ہے تو یہ متقین کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے البقرہ کے ابتدا میں ذکر کی ہیں یہاں پہ جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے اور زور دے کے کیا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اب یہ نازل کیا گیا ترجمے کے حساب سے فروغ کیا ہے ایکٹو ایسے پیسے ویسے پیسے ہے ٹھیک تو پیسے وائس کس باپ سے ہے کس مادے سے ہے تو یہ آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم مزید فی ابواب مکمل کرنے کے بعد ہر باپ سے ان شاء اللہ تعالی ایکٹیوائز پیسے وائس پھر ہر باپ سے پھیلے امر پھر ہر باپ سے پھیلے نہیں اور مزید کچھ چیزیں ہر باپ سے ان اللہ تعالی بنانے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اسٹوڈینٹس کو بھی میں نے اس کی پکچر جو ہے وہ سینڈ کر دی ہے وہ وہاں سے اسے کھول سکتے ہیں باقی جو فزیکلی یہاں پر موجود ہیں وہ اس چارٹ کو اپنے سامنے رکھیں اور جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم اس چارٹ کو ان اللہ تعالی فل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے جس میں پہلے کالم میں آپ کو نمبرنگ مل رہی ہے ابواب کی اور آٹھ کی تعداد میں آپ کو اگلے کالم میں ابواب کے نام مل رہے ہیں جن میں پہلا اباب افعال ہے دوسرا تفیل ہے تیسرا مفاعلہ ہے چوتھا تفعول ہے پانچواں تفعول ہے چھٹا افتعال ہے ساتواں انفعال ہے اور آٹھواں اس, ہے. اس کے بعد آگے آپ کو جو کالم نظر آ رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فیل معروف یعنی ایکٹیو آئیس اور نیچے دو کالمز ہیں ماضی اور مضارے کا ماضی کالم میں آپ نے ہر باب سے اس کا ماضی لکھنا ہے اور مظاہرے کالم میں ہر باب سے اس کا مظہرے لکھنا ہے اس کے بعد اگلے کالم کی طرف آئیں گے تو آپ کو فیل مجہور نظر آئے گا جس کا مطلب ہے پیسے وائس اور پیسے وائس میں بھی ماضی مزارے دو کالم بنائے گئے ہیں ایک میں آپ نے ماضی مجھور لکھنا ہے ایک میں مزارے مجھور لکھنا ہے ہر باپ سے اس طرح ہم چلیں گے پھر اگلا کالم آپ کو فیل امر کا نظر آ رہا ہے ہر باپ سے پھیلے امر کیا بنے وہ ہم نے لکھنا ہے اور پھر اگلے کالم میں فیل نہیں ہے ہر باپ سے پھیلے نہیں کیا بنے گا وہ ہم نے لکھنا ہے اور پھر اگلے دو کالم جو ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ایک میں اسم الفائل اور دوسرے میں اسم المفول ابھی اسم الفال اور اسم المفعول کیا ہوتے ہیں یہ اس وقت ان اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھا دوں گا پہلا کام یہ کرنا ہے سٹارٹ ہم لیں گے ان شاء اللہ تعالی فروخ سے فروخ کے سامنے آ رہا ہے پہلا باب افعال افعال سنتے ہی فیل معروف یعنی ایکٹیو وائس میں ماضی کیا بننا چاہیے اور مظاہرے کیا بننا چاہیے یہ بتائیں کہ فروخ اور پھر اس کے بعد ہم فیل معروف وائس کو حل کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالی پیسے کالمز فل کریں گے ان شاء اللہ جی فروخت افعال سے ماضی کیا آئے گا اف اللہ سب کا یہی جواب ہونا چاہیے اپنے خانے میں فل کر لیں اف اللہ اور گزارے یو فلو مزارے کی اصل آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اصل میں یہ کیا تھا یو اف تھا لیکن لیکن حمزہ تنگ کر رہا تھا بیچ میں سے تو اسے مزارے کے سیخے میں سے عارضی طور پہ نکال دیا یہ لفظ آپ کے سامنے آ جی یوف الو تو افعلا اللہ یوف حسن باب تفیل سے ماضی مزارے ایکٹیو ایکٹیوائز کیا بنے گا فاعلہ ماضی بن گیا مزہ بن گیا ماشاءاللہ یہ لکھ لیں آپ کا لکھے ہونی چاہیے آپ کے ہر کالم میں پیسا باب ہے مفاعلہ جیسا کہ مفاعلہ سے ایکٹیو ایکٹیوائز میں ماضی اور مظاہرے کیا بنے گا فاعلہ یوفا ماضی فاعلہ بن گیا مظہرے یو بن گیا ویری گڈ جی عمیر باب تفاعل سے ماضی مظاہرے کیا بنے گا تفا يتفاعل ماضی یتفاضی اور الا اور باب نمبر پانچ ہے تفا جی معاویہ تفاول سے ماضی مظاہرے کیا بنے گا تفا الا ماضی یتفا يتفاعل الو مضارے ماشاء جی مذہر باب افتیال باب نمبر چھ افتعال سنتے ہی ماضی مظاہرے آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے جی آصف افت الا ماضی یفتا مظاہرے جی جو ہے باب نمبر سات انفیال انفیال سنتے ہی ماضی مظاہرے آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے جی انف الا انو ماشاء جی طلحہ باب استفعال استفعال سنتے ہی ماضی مزارے آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے استفال ماضی یس مزارے, مزارے, مزارے, مزارے ماشاءاللہ تو الحمد اللہ جی تمہارے دو کالم پورے ہو گئے فیل معروف یعنی ایکٹیو وائس میں ہم نے ہر باب سے ماضی اور مزارے کالم فل کر لیے اب جو نیکسٹ کالم ہے وہ ہے فیل مجھول کا فیل مجھول کا مطلب ہے پیسے وائس اور پیسے وائس آپ پڑھ چکے ہیں ویسے لیکن مزید ہی اباب میں پیسے وائس بنانے کا فارمولا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے نہیں سیکھا ہوا لہٰذا اس فارمولا کو سیکھنے کے بعد پھر آپ ہر باب سے اس کا پیسے وائس ماضی میں بھی اور مظاہرے میں بھی ان اللہ تعالی بنائیں گے تو مزید فی اباب میں پیسے وائس بنانے کا فارمولا اچھی طرح سے سمجھ لیجیے مزید فی اباب میں پیل مجھول بنانے کا فارمولا سٹیپ نمبر ون نوٹ کریں سٹیپ نمبر ون کیا ہے آپ کے پاس جو ایکٹیو وائس کا پہلا سی ہے جیسے آپ افال سے بنانا چاہ رہے ہیں تو افال سے ماضی ایکٹیوائز کیا ہے افلا ہے نا افلا تو میں ایک بنا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے آپ کا اف اللہ ایکٹیوائز ماضی اور یوف یہ ہے مزار ایکٹیوائز مزید فی اب سے پیسے وائس بنانے کا فارمولا پہلے ماضی کا فارمولا سن لیں سٹیپ نمبر ون یہی لفظ ہے نا اسی سے بنانے پہلے لفظ ہی بنانا حرف جو ہے نا اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے سٹیپ نمبر ون کیا آخری حرف کو چھیڑنا نہیں یہ سب بابوں کے ماضی پر فارمولا اپلائی ہوگا جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو سب بابوں کے ماضی پر یہی فارمولا اپلائی ہوگا سٹیپ نمبر ون کیا ہے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں آخری حرف کو چھیڑنا نہیں سٹیپ نمبر ٹو سیکنڈ لاسٹ کو جو کہ آئن کلمہ ہوگا آگے بریکٹ میں ملتے ہیں آئن کلمہ سیکنڈ لاسٹ بریکٹ میں آئن کلمہ سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں اسٹیپ نمبر ٹو سیکنڈ لاسٹ یعنی آئن کلمہ کو چھوڑنا نہیں لاسٹ کو چھیڑنا نہیں سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کی حرکت لازمن بدلنی ہے ٹھیک اس کو زیر کر دیں اس کو زیر کر دیں سٹیپ نمبر تین باقی تمام حرکتیں پیش حرکت سے بدل دیں باقی تمام حرکتیں پیش حرکت سے بدل دیں اوکے جی جی سٹیپس کیا ہیں جی سٹیپ نمبر ون آخری ہم کو چھیڑنا نہیں اسٹیپ نمبر ٹو دو؟ دوسرے کو نہیں رامس. سیکنڈ لاسٹ کو جو کہ اینکلیما ہی ہوگا اس کو چھوڑنا نہیں اس کو کرنا زیر اور پیچھے جو حرکتیں نظر آ رہی ہیں نا وہ حرکتیں پیش حرکت سے بدلنی ہیں ٹھیک تو اف سے میں مجھول بنانے لگا فارمولا اپلائی کر کے آخری کو میں چھیڑ نہیں رہا سے پچھلے کو چھوڑ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں اس کو زیر اس کو میں دیکھیں زیر کر رہا ہوں پیچھے اب کتنی حرکتیں نظر آ رہی ہیں کتنی حرکتیں ہیں حرکت کسے کہتے ہیں زبر زیر, زب زیر پیش تو کتنی زبر زیر پیش ہے تو دو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ساکن حرکت تو نہیں ہے نا پیچھے حرکتیں کتنی ہیں ایک جتنی بھی حرکتیں ہوں ان حرکتوں کو پیش حرکت سے بدل دینا ہے تو ایک ہی حرکت ہے اس کو ہم بدل دیں گے پیش کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا اف الاف الا ٹھیک ہو گیا تو باب افعال سے ماضی مجہول کیا بنا افیلا اب آپ سے میں کہوں کہ جی افیلا سے گردان کرے تو آپ انشاءاللہ کر لیں گے گردان کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کی میں ضرورت کیا پیش آئی ہے ضرورت ہمیں یہ پیش آئی ہے اس اف کے وزن پہ دیکھیں فا لام روٹ ایٹرس ہیں نا اب اس کو اگر میں خالی کروں تو فروغ یہی بنتا ہے نا یہی بنتا ہے نا اب یہاں پر میں تین روٹ ایٹس ڈال رہا ہوں نون اور لام کیا بن گیا انزلہ بن گیا نا انزلہ یعنی باب فال میں یہ تھا انزلا انزلا تھا نا انزلا کے معنی تھے اس نے نازل کیا ہم نے اسے پیسے وائز بنایا انزلہ اس کے معنی کیا بنے اس کو نازل کیا گیا اس کو نازل کیا گیا تو ابھی جو میں نے آپ سامنے ٹیکسٹ لاوت کیا ہے اس میں یہی نہیں تھا وزینا بیما کا اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا سمجھ آ نا تو آپ کو دیکھیں یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ پیسے وائس کا سیکھا ہے تو انزلہ بن گیا اور وزن کیا بنا ہے ٹھیک اب آئے جی کالم وائز تین اسٹیپس ہیں ماضی مجول بنانے کے اسٹیپ نمبر ون آخری کو چھیڑنا نہیں اسٹیپ نمبر ٹو سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں زیر کرنا اسٹیپ نمبر تین باقی تمام حرکتیں پیش حرکت سے بدل دینی ہے جی تو افعال میں اف بن گیا تفیل میں جی آپ کے سامنے ایکٹیو کا سیکھا لکھا ہوا ہے نا فا اسے بنانا ہے جی کیا بنے گا فو الا آخری کو چھیڑا نہیں پچھلے کو چھوڑا نہیں زیر کیا اور پیچھے ایک ہی حرکت تھی زبر اس کو بدل دیا وہ بن گیا فو الا یہ ہے نا فلا اچھا اب دیکھیں میں فا اینڈ لام کی جگہ خالی کر ہوں اور یہاں پر تین روٹ لیٹرز ڈال رہا ہوں فا جیم اور را کیا بن گیا فجرا پہلے تھا فجرہ فجرہ کے معنی تھے پھاڑنا فجرا اس نے پھاڑا فجرا اس کو پھاڑا گیا ترجمہ اسی طرح کیا کریں جو ایکٹیوائز میں ہوتا ہے نا نے کی جگہ کو لگا دیا لگ کا ترجمہ آ جائے گا ان اس نے پھاڑا نے کو ہٹائیں اس کو پھاڑا اور گیا خود لگانا گیا سے اگر ہم گردان کرنا چاہیں تو بن جائے گی فروخت گردان کیا ہوگی فجرا فجرا فجرترنا گردان ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اب دیکھیے فجرا سے سیدھا بنا فی بن گیا نا فجیرت تو کل جو ہم نے آیات کی تھی عزل سما ان فترت عزلت و عزل بہارو فجرت اور جب سمندر بادشاہ میں آ نا تو کل میں نے اس کو جلدی سے سکپ کر دیا تھا کہ آپ کا ذہن اس طرف نہ جائے لیکن آج الحمد وہ فجرا بھی ہمارا کور ہو گیا وہ عزل فجرت اور جب سمندر پھاڑ باب تفیل کا بھی ماضی مجھول بن گیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو کل حدیث بھی سنائی تھی میں نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو اسے چاہیے کہ سورت النفطار سورت الطقویر اور سورت النشکاک پڑھ لے سورت التقیر کی پہلی آیت کس کو یاد ہے جی شمسو کت تو دیکھیں کورت کے وزن پہ ٹھیک ہے کورا کورا یو کور تکویر تکویر کے معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا ٹھیک ہے لپیٹنا عام طور پہ یہ جو ماما لپیٹا جاتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو کورا کورا کے معنی تھے اس نے لپیٹ لیا کورا کے مانا کیا ہوں گے اس کو لپیٹ دیا گیا تو از اشمس رتھ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اب وہ کیسے لپیٹ دیا جائے گا اللہ فکر جانتا ہے لیکن بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج لپیٹ کے سائیڈ میں کر دیا جائے گا جی باب نمبر تین مفا اللہ مفا کا ماضی کیا ہے ایکٹیو وائس اس سے ہم نے پیسے وائس بنانا ہے کیا کریں گے آخری کو چھیڑیں گے نہیں پچھلے کو چھوڑیں گے نہیں کیا کریں گے زیر کریں گے اس کو ہم نے کیا زیر پیچھے حرکت صرف ایک ہے اس حرکت کو بدلا پیش کے ساتھ اب یہ پڑھا نہیں آ رہا فا پیش واؤ فو تو پڑھا جاتا ہے فا پیش الف نہیں پڑھا جاتا لہذا یہ الف تنگ کر رہا ہے اس کو واؤ سے بدل دیا جائے گا یہ بن گیا جی فو الہ فو الہ آپ کے سامنے باب مفالہ کا ایک لفظ آیا تلا جاتے ہیں کاتلا کا مانا اس نے جھگڑا کیا اس نے کتال کیا ٹھیک ہے لڑائی کی آخری کو چھیڑا نہیں پچھلے کو چھوڑا نہیں زیر کیا اس کو پیش کیا اور اس کے مناسب واؤ لگا دیا تو کولا کو کیا منگے اس سے کتال کیا گیا ٹھیک اصل میں کتا ہوتا ہے آپس میں جھگڑنا لیکن کوئی ایک دوسرے سے تو جھگڑے گا نا یعنی زید نے ہمیں سے جھگڑا کیا زید نے حامی سے لڑائی کی تو کا اس نے لڑائی کی اس سے لڑائی کی گئی اب اردو میں ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو لڑائی کی گئی میں نے فارمولا تو نارمل آپ کو یہ بتایا نا کہ نیک جگہ کو لگا دے لیکن اتنی اردو تو آپ کو آتی ہے کہ آپ نے کو لگا کے دیکھا اس کو لڑائی کی گئی آپ کہیں گے یہ بنتا نہیں ہے ہمارے تو آپ کہیں گے جی اس سے لڑائی کی گئی اوکے okay جی آگے جی اگلا ہے تفا تفا معاویہ ماضی ہے تفا اللہ اس کو مشہور بنانا ہے آخری کو چھڑے نہیں سٹیپ وائز پچھلے کو چھوڑے نہیں زیر باقی دو حرکتیں دونوں حرکتوں کو پیش سے بدل دیں یہ بن گیا باب بابل سے لفظ میں نے آپ کے سامنے ایک بولا تھا تکبلا تک اس نے قبول کیا اس روٹ لیٹرس کیا تھے کاف با لام وہی کاف با لام اب جو یہ ڈائی بن گئی ہے نا ہماری اب آپ کے چارٹ میں ڈائیز بن رہی ہیں آپ نے فا این لام کی جگہ پہ بس روٹ لیٹرز رکھ کر وہ لفظ بنانا ہے اب وہی قاف بال یہاں ڈالے تو کیا بنا تو قبلا تو تقبلہ اس نے قبول کیا تو قبلا اس کو قبول کیا گیا اب یہاں پر کو سائڈ بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا اس کو قبول کیا گیا اگلا باب ہے تفاعل جی سوئے تفاعل سے ماضی کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ماضی لکھا ہوا ہے تفا اس کو مجھول بنائیں گے آخری کو چھڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں زیر کرنا ہے دو حرکتیں پیچھے دو حرکتیں پیسے سے بدل دی یہاں پہ وہی پرابلم آئی الف کو ماؤ سے بدل دیا تو فو الا اور پوسیبل ہے کہ پورے قرآن میں بابِ تفاعل سے مجھول استعمال ہی نہ ہوا ہو ٹھیک ہے نا لیکن ہم پیٹرنز بنا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ایسا لفظ ملتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس چارٹ میں اس لفظ کو ڈھونڈ لیں گے ان اللہ تعالیٰ کہ یہی یہ موجود ہوگا وہ کہیں نہ کہیں جی اس کے بعد اگلا باب ہے ہمارا افتیال افتیال کا ماضی کیا ہے مجھول بنانا ہے میرا آخری کو چھڑا نہیں پچھلے ہر جگہ جو میں نے پچھلا سیکنڈ لاسٹ کا ہے نا اس بریکٹ میں لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اب یہ دیکھیں کیسی اللہ تعالی نے بنائی ہے تو اس کو زیر کرنا ہے پیچھے کتنی حرکتیں دو ان دونوں کو پیش کر دینا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی اف تو ایلا اف تو الا باب اختیار سے آصف لفظ تھا انتظارہ انتظارہ کے معنی کیا اس نے انتظار کیا تو انتظار کے نو لیٹرز کیا تھے شبش نون زا اور را اب فا این لام کی جگہ پر وہی وہ ہم نے رکھ دیے تو وہی وہ جو آپ بول رہے تھے ان کیا مانا بنیں گے انتظار کیا گیا یہ نہیں بولتے ہم ہم کہتے ہیں اس کا انتظار کیا گیا تو اب یہ آپ کا اردو کا ایڈوانٹیج ہے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا یعنی اللہ تعالی نے آپ کو ایکسٹرا ایک نعمت دی ہے اردو زبان کا جاننا جو کہ دوسرے کے لیے مشکل ہے اختیال کے بعد آگیا آ گیا انفیال انفیال باب کے حوالے سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلو بڑی دلچسپ بات ہے انفیال باب سے جتنے بھی فیل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب افعال لازم ہوتے ہیں انفیال باب سے جتنے بھی فیل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں لازم شباز صاحب اس جملے کا کیا مطلب ہے, یعنی لازم وہ ہوتا ہے جس کا مفول نہیں آتا ٹھیک ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ مجھول بنتا ہی اس فیل کا ہے جو متعددی ہوتا ہے لازم فیل کا چونکہ مجھول نہیں بنتا لہذا ان فیال سے تو سارے فیل ہی لازم آتے ہیں لہذا اس کا مجھول نہیں بنے گا تو ماضی مجھول میں بھی کراس کر دیں مزار مجھول میں بھی کراس کر دیں تاکہ آپ کا یہ ذہن جو ہے وہ اس طرف نہ جائے بنانے کو آپ بنا لیں گے ایسے بھی مجھول ٹھیک ہے نا آپ نے بنا بھی لیا ہوگا ماشاءاللہ اللہ آپ تو ہمیشہ آگے چلے ہیں عرب آپ کے مقابلے کہاں جی آپ نے تو عرب کو ماشاء اللہ جو عرب نہیں کر سکا وہ آپ نے کر لیا ماشاء اللہ ہاں جی تو اوکے لاسٹ استف آل سے ماضی لکھا ہوا ہے ایکٹیوائز میں اس تف اسے ہم مجھور بنانے گئے آخری کو چھیڑا نہیں پچھلے کو چھوڑا نہیں کیا کیا زیر کتنی حرکتیں ہیں دو شابش دونوں حرکتوں کو پی سے بدل دیا کیا بن گیا اس تف الا اس تف الاصف ہم نے باب استفعال سے ایک فیل پڑھا تھا اس ٹھیک ہے اس اس نے استعمال کیا اب نے بتا رہا ہے کہ اس کا مفول آ سکتا ہے اور استعمال کے روٹ لیٹرز کے ہیں میم لام وہ ہم یہاں پر فا این لام کی جگہ ڈال دیں گے تو کیا بن گیا اس تو میلا تو میلا اس, تعملہ اس تعملہ کے معنی تھے اس نے استعمال کیا اس تو میلا اس کو استعمال کیا گیا ایک جملہ ہم بولتے ہیں نا اس کو استعمال کیا گیا ٹھیک ہے نا تو اس سے پیسے وائز بن گیا اس ماضی مشہول کا فارمولہ یاد ہو گیا مزید فی واپ سے یہ فارمولہ ہے اچھا یہ فارمولہ آپ سلاسی مجرد اور وہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو فارمولہ بتاتا ہے نا یہ فارمولا آپ سلاسی مجرد واپے بھی لگا سکتے ہیں کیسے دیکھیں سلاسی مجرد سے ایک میں نصرہ دیتا ہوں آپ کو آپ نصرہ ہے نا ایکٹیوائز نے مدد کی آخری کو نا پچھلے کو چھوڑے نا زیر اور پیچھے حرکتیں انہیں پیش کر دیں نصرہ تو یہ فارمولا سلاسی مجرد واپہ بھی لگ جائے گا اوکے تو یہ فارمولا سلاسی مجرد کے لیے بھی ہے اور مزید باپ کے لیے نصرہ اس نے مدد کی نصرہ اس کی مدد کی گئی